سورہ تین مکی ہے تین کے معنی ہیں انجیر انجیر یہ وہ پھل ہے جس کا کھانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے اور انجیر کو کھانے والا کئی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے سورہ تین مکی ہے ہجرت سے پہلے نزول ہوا قرآن پاک کی ترتیب کے ادوار سے اس کا نمبر نائنٹی ہے نزول کے ادوار سے اس کا نمبر اٹھائیس ہے یعنی ٹوینٹی ایٹ اس میں آٹھ آیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا وہ تینی و زیتون انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم زیتون بھی بہت ہی مفید ہے اس سے پہلے ہم سن چکے ہیں کہ سائنس دانوں کی یہ تحقیق ہے کہ جو زیتون کے تیل کو استعمال کرتا ہوگا وہ کینسر کے حملے سے محفوظ رہے گا اس کے علاوہ بھی زیتون تیل کے استعمال کے بڑے فوائد ہیں عرب لوگوں میں اس کا بہت زیادہ رواج ہے اور عرب لوگوں میں یہ عادت بہت پیاری ہے مکئی مکرمہ میں جائیں مدینہ منورہ جائیں عراق میں ہوں لبنان میں ہوں مصر میں ہوں جہاں جا کر آپ دیکھیں ان کے یہاں ایک تو یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ وہ مرچے مسالے بہت کم کھاتے ہیں ان کے چاول بھی ابلے ہوئے ہوتے ہیں ان کا گوشت اگر وہ بناتے ہیں تو وہ بھی ابلا ہوا بناتے ہیں ہماری طرح وہ مرچے مسالے صرف بر صغیر پاک و ہند کے لوگ اس قدر مرچے مسالے کھاتے ہیں پھر اس کے علاوہ یہ ابلی ہوئی چیزوں میں جس طرح ہم سالن ملاتے رہتے ہیں وہ سالن کے بجائے زیتون کا تیل تھوڑا تھوڑا ملاتے رہتے اور اسے کھاتے ہیں زیتون کے پھل بھی کھاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ شہد کا استعمال وہ زیادہ کرتے ہیں انجیر کا استعمال وہ زیادہ کرتے ہیں ان کی صحت ہمارے مقابلے میں زیادہ اچھی ہوتی ہے کیونکہ جو بنیادی اور فطری چیزیں ہیں ان کا استعمال صحت کے لیے بہت مفید ہے انجیر کی قسم زیتون کی قسم سوچے تو صحیح کہ چودہ سو سال قبل ایک چیز کا ذکر کیا گیا آج بھی اسی قدر اس کی اہمیت میں اضافہ ہوا ہے بلکہ لوگ پہلے جس قدر اس کی اہمیت کو نہیں جانتے تھے اب لوگ زیادہ جانتے ہیں وہ تور اور تورے سینین کی قسم اس پہاڑ کی قسم جس پر حضرت موسا علیہ السلام نے رہ کر اللہ کا کلام سنا وہ ہاد البل امین اور اس امن والے شہر مکہ کی قسم لقد فلق نل انسان بے شک ضرور ہم نے انسان کو پیدا کیا فی آح سنی بہت ہی خوبصورت شکل میں پیدا کیا اتنی پیاری شکل ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں بعض مفسرین نے لکھا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو بہت خوبصورت ہے تو عورت نے کہا کہ آپ کی تو جھوٹ بولنے کی عادت ہے تو شوہر نے کہا کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تجھے تین طلاق عورت نے فورن پردہ کر لیا اور کہا میں چاند سے زیادہ تو خوبصورت نہیں ہوں وہ کاضی کے پاس مسئلہ لے کر گیا تو قاضی نے یہ آیت کریمہ کی تلاوت کی اور فرمائے طلاق واقع نہیں ہوئی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی شکل کو سب سے زیادہ خوبصورت پیدا کیا فی احسن تقویم سب سے خوبصورت شکل میں انسان کو پیدا کیا مگر جب جہنم میں کافر جائیں گے تو جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو اس شکل پر یہ باقی نہیں رہیں گے ایک تو یہ لمبے چوڑے ہو جائیں گے صرف ان کا ایک ایک دانت پہاڑ کے برابر لمبا ہوگا بڑا ہوگا تو خود ان کا جسم کتنا بڑا ہوگا کیونکہ جتنا جسم زیادہ بڑا ہوگا اتنا عذاب بھی ان پر زیادہ ہو سکے گا اور ان کا نچلا ہونٹ یہ لٹک کر ناف تک آ جائے گا اور اوپری ہونٹ یہ اوپر چڑھ کر پشانی سے بھی اوپر سر کے اوپر چڑھ جائے گا دانت باہر نکلے ہوئے ہوں گے یعنی شکل انسانی کو بدل دیا جائے گا اور اس حالت میں وہ جائیں گے جہنم میں سم ردد نہ پھر ہم اس انسان کو لوٹائیں گے سب سے نچلے درجے میں یہ کون سا انسان ہے جو جہنم میں جائے گا کیسی شکل بنے گی ابھی عرض کر دیا گیا ادین آ من مگر وہ لوگ جو ایمان لائے وہ عامر اور انہوں نے اچھے عمل کیے ان کی شکلیں نہیں بگاڑی جائیں گی بلکہ ان کی شکلوں میں تو مزید حسن اور جمال پیدا ہو جائے گا فل اجر غیر ممنون بس ان کے لیے ایسا اجر ہے ایسا صلاح ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا فما یو کس بیبو کا یہ ساری باتیں سننے کے بعد بھی تجھے کون سی چیز فیصلے کے دن کو جھٹلانے پر ابھارتی ہے کیا وجہ ہے تو فیصلے کے دن کو کیوں جھٹلاتا ہے علیہ صلاح بھی آح کمل کیا اللہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا نہیں کیا وہ حاکموں کا حاکم نہیں یقیناً ہے جب وہ بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے حاکموں کا حاکم ہے فیصلہ کرنے والا حقیقی وہ ہی ہے تو پھر اس کی نافرمانی تو کیوں کرتا ہے